اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں کوئی کوہنی لگتا ہے کہ اسنی تم نے کس کے آمان کو ترک دی تو وہ جو آمان والے ہیں ان کے آمان کو ترک دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں